सरसुए रोजा झुका फिर तुझको क्या सरसुए रोजा झुका फिर तुझको क्या दिल था सा जिद दिया फिर तुझको क्या दिल था सा दिया फिर तुझको क्या اور بے خود بھی بے سجدایا در دریا کو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا کیوں کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا اور ان کو تملی کے ملک پل مل کسے مالک عالم کہا پھر تجھ کو کیا دوسرا مسئلہ تو آپ لوگ سب سمجھ گئے ہوں گے اور پہلے مسئلے کو کچھ لوگوں نے سمجھا ہوگا کچھ لوگوں نے نہیں سمجھا ہوگا تو میں اعلیٰ حضرت ہی کے دوسرے شعر سے سمجھا دوں کہ فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک आ, आ, आ, یہ ہے مسئل کے اعلیٰ حضرت یہ مطلب اعلی حضرت کہنے کو کہا جاتا ہے یہ ہر سنی کا مطلب ہے بے شک سنی کی پہچان میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے حبیب یعنی محبوبوں میں اتنے نہیں میرا تیرا اور مفتی اعظم کے بہت سارے مہین ہیں یہاں پر تو اعلی حضرت با مفتی اعظم بیٹے بیٹے کا شعر کے جو ہے باپ کی سیت کی شرح ہو رہی ہے فرماتے ہیں کہ جو محب کی چیز ہے محبوب کے قبضے کی ہے بے شک جو محب کی چیز ہے محب کون ہے خدا ہے بے شک اور محبوب کون ہے مشتبہ صد اللہ عالم دستور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ بھئی محبوب اور محب میں میرا تیرا نہیں بے شک محبوب محب میں یہ نہیں ہوتا یہ میرا یہ تیرا بلکہ سب ایک ہی ہوتا ہے تو یہاں پر کہیں کہ جو مہج کی چیز ہے محبوب کے سر کی ہے سارا عالم جو ہے وہ مہج کی چیز ہے خدا کی چیز ہے بے شک اور وہ محبوب کے قبرے میں بھائی کی جیت کی حجی ضروری یہ ہے کہ حضور سربر عالم صلی اللہ تبارک علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مدد فرمائی روب کے ذریعے سے میرا نام سنتے ہیں تو جو میرا کلما پڑھتے ہیں ان کا دل تو باغ باغ ہو جاتا ہے اور جو میرا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی میرا نام سن کر کے ڈرتے ہیں اللہ نصر تو میری مدد فرمائی گئی جو ہے ووٹ کے ذریعے سے اور فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا اس دوران کے میں سو رہا تھا میری خدمت میں فرشتہ آیا اور تمام روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ گیا روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی ابو حریا کرتے ہیں کہ رسول اللہ تو اس دنیا سے چلے گئے لیکن اے رسول اللہ کی امت تم خدانوں کو نکال رہے ہو تک جو خدانہ نکلے گا اب اللہ کا خدانہ اللہ جو ہے کی چیز ہے محبوب کے قبضے کی ہے ہاتھ میں جس کے ہو سب کچھ اس سے کیا ملتا نہیں ہاتھ میں جس گہ ہو سب کچھ اس سے کیا ملتا نہیں اب دیکھو گورنمنٹ آف انڈیا گورنمنٹ آف انڈیا نے جو ہے یہ قانون پاس کر دیا کہ جس کو ہیلپ چاہیے جس کو اسسٹینس چاہیے وہ فلا جگہ پر چلا جائے اب وہ ایک پلس آیا وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو نہیں جاؤں گا میں تو پائی سے جو ہے ڈائریکٹ کر لوں گا اور پریسڈنٹ آف انڈیا سے جو ہے میں ڈائریکٹ کر لوں گا کہوں گے تو نہیں کہیں گے کہ پاگل ہے اور یہ بھی کہیں گے کہ پاگل ہے اور یہ بھی کہیں گے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کے قانون کو نہیں مانتا لہذا <سؤال> جو ہے یہ حکومت کا جو ہے باغی ہے بلا کسبی و تمشید نعمت ساری نعمت اللہ کی ہے سارا جہان اللہ کا ہے اس نے ایک سینٹر بنایا ہے ایک سینٹر بنایا ہے اور اس سینٹر والے کے ہاتھ میں جو چابیہ دے دی ہے اور مقرر کر دیا ہے کہ ہے؟ <سؤال> یہ تمہیں برماتے کہ میں تو بانٹنے والا ہوں اور اللہ دے رہا ہے میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ تبارک مطالعہ جو ہے دے رہا ہے تو نہ اس کے دینے کی کوئی انتہا ہے نہ مستفا کے بانٹنے کی اور جس کو لینا ہے ان سے لے گا اور نہیں مانے گا تو مسلمانوں کے فائل میں جو ہے ملے گا تو اس دنیا میں مانے یا نہ مانے مانے یا نہ مانے مانے گا تو احسان مند نہیں مانے گا تو نمک آرام لیکن ملے گا جو ہے یہی انہی سے ملے گا اور قبر میں اور حشر میں جو ہے وہ جو ملے گا تو خاص جو ہے انہی کو ملے گا جو ان کا وسیلہ تھا اس میں تو پھر اسی لیے تو مستق اعلی حضرت کیا ہے مستق اعلی حضرت یہ ہے سبحان اللہ ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا گورنمنٹ آف انڈیا سے کوئی نہیں لیتا تو دنیا میں محروم رہے گا جہنم میں تو نہیں جائے گا لیکن جو ان سے نہیں لیتا وہ جہنم میں گیا یہاں بھی محروم قبر میں بھی محروم اور خوشی میں بھی محروم جہنم لمے گیا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغلی ہوا ہے خلیل اللہ کو حجت رسول تو یہ کیا ہے یہ کوئی آلہ عزت جو ہے اپنا مسئلہ تھوڑی بیل رہے ہیں یہ حدیث کی ترجمانی ہے میرے سرکار نے ایجاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا عطا فرمائی اور اس نبی نے اپنی وہ دعا جو ہے پوری کر لی دنیا میں وہ دنیا میں دعا مانگ لی دعا قبول ہو گئی اللہ بلکہ اللہ بلکہ اور ہر نبی کی دعا مستجاب ہے جو دعا مانگے وہ قبول ہے لیکن ایک ساس دعا وہ نبی کو دی جاتی ہے تو ہر نبی نے اپنی دعا جو ہے وہ اسی دنیا میں کر لی قبول بھی ہو گئی فرماتے ہیں اور میں اپنی دعا جو ہے چھپا کے رکھتی ہے میں نے اپنی دعا جو ہے چھپا کر کے رکھتی ہے کس کے لیے اپنے لیے نہیں اپنے خاندان کے لیے نہیں بلکہ اپنے عام غلاموں کے لیے خاندان والے بھی ہوں اور غیر خاندان والے بھی ہوں جو میرا کلمہ پڑھنے اللہ محمد ال اللہ میں نے ان کے لیے یہ دعا چھپا کر کے رکھی ہے وہ کیا ہے کہ کل قیامت کے دن جو ہے جب کوئی سفات نہیں کرے گا تو میں سفرت <تصفيق> <تصفيق> اور پھر سبحان اللہ کیسے کر <تصفيق> کہ قیامت کے دن جو ہے وہاں بھی تو کھل جائے گا آج نہیں مانتا آج جو ہے وہ نہیں مانتا آج میرا وسیلہ نہیں چاہتا رسول کا وسیلہ نہیں چاندتا اللہ اکبر لیکن کل قیامت کے دن جو کھل جائے گا کہ جو اگلوں کا بھی وسیلہ یہی ہے پچھلوں کا بھی وسیلہ یہی ہے ندیوں کا وسیلہ بھی یہی ہے ابراہیم کا وسیلہ بھی یہی ہے اور فرماتے ہیں کہ سب کو میری حادت ہوگی یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ جو ہے ان کو بھی میری حادث ہوگا اسی کا تجنا فرما رہے یا لاجت وہ جہنم جو ان سے مستغنی ہوا خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اور پھر سبح اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے نام پرک پر دل کے سب تج دیا پھر تجھ کو کیا دیا تج دیا تج کو کیا اور بھائی دیوبندی ہو وہاں ہو تو دیوبندی تو دیوبندی ہے وہاں بھی وہاں بھی ہے رابی رابضی, رابضی ہے رابیوں سے زیادہ مجر یہ وہاں بھی ہے کسی تم نے سنی کو رابضی ہو تو نہیں دیکھا ہوگا لیکن سننی آسانی سے من جاتا ہے دیوبندی کیوں بن جاتا ہے تبلیغی کیوں بن جاتا ہے اس لیے کہ ان کا جو فتنہ ہے اور ان کا جو تقیہ ہے وہ راوجیوں سے زیادہ ہے اور یہ سنیوں میں سنی بن جاتا ہے تو اور ان سے بھی زیادہ مجر کون ہے ان سے زیادہ مجر وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی سب تو کلمہ پڑھنے والے ہیں کلمے کی بنیاد پر جو ہے سب ایک ہے سنی بھی ایک دیوبندی بھی ایک وہادی بھی ایک سنی بھی صحیح دیوبندی بھی صحیح وہاوی بھی صحیح اور سب کو ملا لو اور ایک اتحاد بنا لو اس کا نام اتحاد ملت رکھ لو کہیں علماء کونسل نام رکھ لو کہیں پر جو ہے پاکستان میں جمہوری ملی کونسل نام رکھ لو تو یہ لوگ جو ہیں وہ دیوبندیوں سے بھی زیادہ مضر واغیوں سے بھی زیادہ مضر رابیوں سے بھی زیادہ مضر اور یہ سیاسی مسلمان جو کرسی کی خاطر جو ہے مسلمانوں کا سودا کرتے ہیں مسلمانوں کا جو سودا کرتے ہیں کرسی کی خاطر اور مسلمانوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ ہم اپنے قوم کا بھلا کریں گے اور ہم جو ہے مذہب کا بھلا کریں گے مذہب کا بھلا تو یہ ہوتا ہے کہ سب بد مذہبوں کو ملا لیا اور سب بد مذہبوں کو ایک کر لیا اپنا مذہب بھی جو ہے ان کے نظر کر دیا اپنی پہچان بھی جو ہے کھو بیٹھے اور قوم کا بھلا جو ہے وہ کیا قوم کا بھلا ہو رہا ہے قوم کا بھلا یہ ہو رہا ہے کہ جو سنی ہیں ان کو بھی جو ہے مہابیوں کی گود میں ڈالا جا رہا ہے تو میرے اعلی حضرت کا مسلک وہ ہے جو قرآن کا مسلک ہے اور جو محمد الرسود اللہ کا مسلک ہے میرے سرکار نے احشار فرمایا کہ میری امت بہتر فرقے یا تہتر فرقے ہو جائے گی اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے مگر یہ تو اگر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جو ہے اتحاد جو ہے وہ جائز ہوتا تو میرے سرکار جو ہے یہ نہ فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ سب جہنم میں جائیں گے مگر ایک لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون ہے سرکار نے فرمایا کہ وہ جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ قائم ہیں اس دین پر جو قائم رہیں گے وہ ہے یہی تو مطلب کہ حضرت ہے اہل سنت کا ہے پارو اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے قطرت رسول اللہ نجم <تصفح> ہے اللہ ہے قطرت رسول اللہ کی <تصفح> اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ کون ہے تو سرکار نے فرمایا کہ ہم مل یہی لوگ جو ہیں وہ جماعت ہیں یعنی کون جماعت ہے اہل سنت اہل سنت مل حضور کے زمانے کے بعد صحابہ کے زمانے کے بعد جب بد مذہبیاں پھیلی تو لوگوں نے اپنی پہچان کے لیے کہ بد مذہب الگ ہو جائے سنی الگ ہو جائے تو لوگوں نے اپنا نام رکھا کیا جما اہل سنت بل جماغت تو یہ اتحاد والا جو ہے معاملہ ہوتا تو یہ پھر پہچان کا کے لیے مقرر کی جاتی ہے اور سب جو ہے کلمہ گو ایک ہی ہوتے اور سارے کلمہ گو جو ہے اگر ایک ہوتے تو یہ پہچان کیوں مقرر کی جاتی اور سرکار کے زمانے میں بھی تو کچھ لوگ تھے سرکار کا کلمہ بھی پڑھتے تھے سرکار کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے سرکار کے سنگ جہاد بھی کرتے تھے لیکن قرآن ناطق ہے وہ من قرآن <بِمُمْمِنِين> سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے آفرت کے دن پر ایمان مان لائے وما ہوں بملین لیکن وہ مسلمان نہیں ہے کیوں اس لیے کہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ محمد یہ کہتے ہیں کہ فلاں کی ٹوٹنی فلانی وادی میں ہے فلا کی اوٹنی جو ہے اس وادی میں ہے محمد کو غیر کی کیا خبر یہ ایک طرف تو کلمہ پڑتے تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو بتا بھی دیتا تھا اور لوگوں کی زبان سے وادہ بھی ہو جاتا تھا تو ایک بد نے ایسی بات کہی اور وہ لوگوں نے سنی سرکار کی خدمت میں کر کیا کہ ایسا ایسا کہ کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی جواب بتا دیا کہ بولے ان شاء اللہ تمست حم ان سے پوچھو کہ تم نے ایسی بات کہی تو وہ کہیں گے ہاں ہم تو ایسے ہی حسب کر رہے تھے تم فرما دو کہ کیا اللہ سے اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے تم ٹھٹا کر رہے تھے لا تاخ کا ضرور تم بادہ ایمان کم مت بناؤ تم ایمان لانے کے بعد جو ہو گئے تو یہ اتحاد اگر روا ہوتا تو قرآن یہ نہ فرماتا پھر قرآن نے جو ہے یہ بھی فرمایا کہ من لا اہل مدینہ میں کچھ وہ لوگ ہیں جن کی خو نفاط ہو گئی ہے تم ان کو نہیں جانتے خود تم ان کو خود نہیں جانتے ہاں ہم بتائیں تو تم جانتے جانتے ہیں قول اور تم ان کی مخصوص بولی کے انداز میں جو ہے ان کو پہچان لوگے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے تو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سنے علماء کونسل والے سنے اتحاد ملت والے سنے اور کراچی کے جو سنے جو حض الرحمان گروپ سے اور جو بے نظیر کے گروپ سے اور جو ظہید کے گروپ سے غیر مقلدوں سے بہاغیوں سے جے بندیوں سے اتحاد رچائے ہوئے ہیں اور اس اتحاد کو جو ہے جائے سمجھتے ہیں وہ سنے میرے سرکار نے جو ہے چھتیس لوگوں کو کبوبیش جو ہے چھتیس تھے یا بتیس تھے مجھے اس وقت عدد یاد نہیں ہے تیس سے اوپر لوگوں کو جو ہے میرے سرکار نے نکالا اور یہ روایت جو ہے ساوی میں موجود ہے اور آل نے بھی لکھی ہے کہ حضور نے احساس فرمایا فلا نکل جا تو منافق ہے فلا نکل جا تو منافق ہے فلا نکل جا تو منافق ہے مسجد نبی شریف سے جو ہے ان کو نکلوا دیا حلط عمر رضی اللہ تبارک بتا ہو کسی کام کی وجہ سے ان کو تاخیر ہو گئی تھی وہ آ رہے تھے اب ان کو شرم ہوئی کہ ارے جمعے کی نماز ختم ہو گئی اور میں جو ہے تاخیر ہو گئی مجھے میرا جمعہ چھوٹ گیا تو ان کو شرم یوں آ رہی تھی اور یہ منافق یوں شرم آ رہے تھے کہ ارے عمر نے ہم کو دیکھ لیا اب ہماری کیسی درگت بنے گی کیسی حالت ہوگی اسی حال میں جب اندر پہنچے ہیں تو دیکھا کہ ابھی جمعہ کی نے نہیں ہوئی ہے سرکار ممبر تشریف فرما ہے اور فرما رہے افر جا پلان فن نہ منافق اخرج افرو جا پلان فن نگا منافع اے فلانے تو نکل جا کہ تو منافع ہے فلاں تو نکل جا کہ تو منافع ہے اللہ تو حضرت عمر رضی اللہ تبالک و, و تعالیٰ تشریف لے گئے ان کو نماز ملی تو یہ جو آج دعویٰ کیا جاتا ہے کہ میاں جو کلمہ پڑھ لے وہ سب کے سب مسلمان ہیں اور کلمہ پڑھے اور چاہے گستاخی کرے چاہے ضروریات دین کا انکار کرے اور چاہے حضور کے علم غیب کا انکار کرے چاہے کیسا ہی کوئی عقیدہ رکھے سب ایک ہے یہ وہ بولی ہے جو مسلک اہل سنت کے خلاف ہے اور مسلک اعلی حضرت جو ہے وہ بھی آئین ہی مسلق اہل سنت ہے جو صحابہ کے خلاف ہے اہل سنت کا ہے پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناو ہے اور رسول اللہ کی اب جو ہے اسی لیے اعلی حضرت نے للکارا اور بتایا کہ ایک مسلمان کی کیا پہچان ہونا چاہیے کہ وہ مستفا کا بندہ رہے مستعفی کا بندہ رہے اب مذہب دیو کا بندہ لہذا فرماتے ہیں کہ مستعفی کے بندے کو جو ہے دیو کے بندے سے کوئی غرض نہیں دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض ہم ہیں مستفیٰ پھر تجھ کو ہم آپ دے مصطفیٰ جب کو کیا اب شخ کا منہ پھیل گیا ارے مولانا احمد نے اپنے نام عبد المصطفیٰ رکھ لیا مشرک ہو گئے لیکن آلہ عد الف فرمانے کے یہ تیرے نصیب میں نہیں ہے تیرے نصیب میں نہیں ہے اور جو سچے پکے مسلمان ہیں ان کے نسیم میں یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا مصطفیٰ کو حکم دیا کہ اے میرے محبوب میرے بندو کو اپنا غلام کہہ کر کے پکارو اللہ اے محبوب یہ فرماؤ اے میرے غلاموں اے میرے بندو اس کے بندو مصطفیٰ کے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے نامت ہو میں اللہ کی رحمت ہوں میں سراپا اللہ کی رحمت ہوں میرے پاس آ جاؤ اور میرے وسیلے سے دعا کرو اور میں تمہارے لیے جو ہے دعا کر دوں گا تمہاری بخشش ہو جائے تو اسی کی تجمانی آئے گی تجمانی کر رہے ہیں کہ یا عبادی کہہ ہم کو شاہ میں جادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا اور پھر جھگڑا کس بات کا جس سے خطاب ہے وہ اس کو سمجھتا ہے کس سے ستاری نہیں تو بندوں سے کرتا دیو کے بندوں سے تو نہ ان کا ان کا ہے پھر تجوالت اس کا رو آگے فرما رہے ہیں کہ دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں ہم سے داضی ہے خدا پھر تجھ کو شاہ ہم سے داضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا اور وہ یہ پتا بن گئے تو وہ ایسے دن میں نہیں آئے گا پھر سے پہلوں کہ جو بندوش کب ہے یہ تھا تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا نہ تھا نہ ہے اور آگے والی بھائی آگے ہوگا کہتے ہیں کہ لا یعود آگے ہوگا بھی نہیں محر لگ بھائی اللہ کے رسوم لے کر لایا محر لگ گئی یہ دین میں رہ ڈوٹیں گے نہیں دین سے نکل چکے اب دین کی طرف جو ہے واپس نہیں آئیں گے علم الہی میں جو ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک وطار جن کے بارے میں فرما دیا ہے کہ یہ دین میں نہیں لوٹیں گے تو رسول کی زبان سے ہو گیا تو دین میں لوٹیں گے نہیں تو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں اپنے آپ کو سنبھالو تم سرجی رہو تم ایمان والے رہو بہت سے لوگ اس بانے سے چلے جاتے ہیں ارے ہم تو اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ ہم جیسے ہو جائے ہم جیسے ہو جائے ہم جیسے ہو جائے, جیسے ہو جائے تو میرے سرکار نے فرمایا کہ لا دو وہ دین والے ہوں گے نہیں تمہارا دین جو ہے چھین لیں گے لیکن تمہارے دین میں نہیں آئیں گے لا دو آگے ہوگا بھی نہیں تو الگ ہے دائمہ پھر تجھ کو کیا تو الگ ہے دائمہ پھر تجھ کو کیا اور اس کی غلط غایت کیا ہے رسول کی غلامی کی غرض و غایت رسول جو دین لے کر کیا ہے اس پر قائم رہنے کی غرض و غایت کیا ہے غایت یہ ہے کہ جنت جو ہے وہ ہماری جاگیر ہے جنت جو ہے وہ کس کی داگیر ہے ہماری جاگیر ہے کس کی جاگیر ہے اب آدم کی جاگیر ہے آدم اللہ نبی جناب و, و تسلیم کے ان بیٹوں کی جاگیر ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ و تبارک و تعالی علیہ وسلم کی غلامی قدم بھرے ان کا کلمہ پڑھے اور ان کا کلمہ پڑھ کر کے جو اس دنیا سے جو ہے خیریت سے چلے جائے ان کی جاگیر قبر بھی ان کی جنت بنے گی بے شاید شاید جنا بنے گی محبان حکمان چار کی قبر یہ ہے مسئلہ آلات جنا بنے گی محبان ہے چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے تو حضرت جو ہے فرما رہے کہ تیری تو زخ سے تو کچھ چھینا نہیں کسی اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو جنم سے کیا عالت جن سے کیا مطلب وہ بھی دور ہو ہم جنت رسول رسول سے <سؤال> کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنک رسول اللہ کی فرماتے ہیں تیری دو ذات سے تو کچھ چھینا نہیں تیری دو ذات سے تو کچھ چھینا نہیں الد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا اند میں, میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا اب میں سمجھتا ہوں کہ سید صاحب نے جو اعلان کیا تھا وہ بھی ہو گیا تقریر بھی ہو گئی اور ناد بھی ہو گئی بس میں انہی چند باتوں پر جو ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ مسئل کے حضرت کو پہچان کر کے اس پر آپ لوگ قائم رہے اور یہی مسئل کے اہل سنت ہے یہی آپ لوگوں کے لیے میرے لیے سب کے لیے رہتی دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ ذریعہ نجات ہے وسیلہ ہے, فلاح ہے اس پر آپ لوگ سختی سے قائم رہیں اور جو تنظیمیں اتحاد کی سننی اور نئے سنیوں کو ملانے کی جو چل رہی ہیں یا جو اور نکلیں گی نئے نئے ناموں سے ان سے آپ لوگ ہوشیار رہیں وہ آخر جا رہے ہم ہے